کیا آدمی چھٹی کیا خرید سے جی جی آواز آ رہی ہے جو الحمد الحمدللہ تو آواز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سو اٹھائیسی صفحہ ہے میرے پاس دو سو اٹھاسی صفح اور اسی صفحے کے بالکل میں آخیر میں یہ دوسری حدیث ہے وعنها تین ہزار ایک سو چار نمبر پر, پر پرانی کتابوں میں جو نمبر لکھی ہوئی ہے تین ہزار ایک سو چار حدیث کا نمبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لاعلم إذا كنت عن راضية وإذا كنت علي غضبا فقلت من أين تعرف ذلك فقال إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم عورت خول تو اجلیہ رسول اللہ وہ فرماتی علیہ کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وسلم اللہ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اور کہا کہ انزا کن دھیان ہے عائشہ میں یہ بھی جانتا ہوں جس دن تم مجھ سے راضی ہو تو اس وقت مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا مجھ سے راضی ہیں اور جس دن آپ مجھ سے ناراض ہو تو اس دن بھی مجھے پتہ ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ دیکھیں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو آپ کہتی ہے کہ لا و رب محمد نہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں آ جی میری قسم محمد کے رب پر اس طرح باتیں تم کرتی ہو قسم میں رب کے ساتھ رب محمد کہتی ہے اور جب آپ راضی ہو, ناراض ہوتی ہے مجھ سے تو آپ کہتی ہے کہ لا و رب ابراہیم نہیں نہیں بات ایسی نہیں ہے میرا قسم ہو رب ابراہیم پر پھر میں نے نام نہیں لیتی پھر ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہے تو یہ میں اس سے میں معلوم کرتا ہوں کہ آج مجھ سے آپ راضی ہیں یا ناراض ہیں آپ کے الفاظ سے آپ کے گفتگو سے آپ کے لہجے سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ راضی ہیں یا آپ ناراض ہیں تو یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا غطبہ جب تم راضی نہیں ہوتی ناراض ہوتی ہے فقول تھی تو آپ یہ کہتی ہے ابراہیم یہ الفاظ ہیں تو حضرت اللہ عائش نے جب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جب راضی ہوتی ہے تب بھی جانتا ہوں جب ناراض ہوتی ہے تب بھی جانتا ہوں فقول تو میرا ہی نہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہاں سے یہ جانتے ہیں میرے کس گفتگو سے کس لہجے سے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایات جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو ان کے تقول بے شک آپ کہتی ہے لار ورب محمد نہیں بات ایسی نہیں ہے میرا قسم ہو رب محمد پر صلی اللہ علیہ ویزا کون کی علی غزبہ جب میری اوپر آپ غصے میں ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے تو کل یہ کہتی ہے لاوربی ابراہیم بات ایسی نہیں ہے میری قسم ابراہیم کے رب پر تو یہ بات کرتی ہے تو رب کی بات پھر محمد کے بجائے ابراہیم کا ذکر ہے قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی تو اجل میں نے کہا جی ہاں ایسے ہی ہے اجل کا مطلب نام کے معنی میں واللہ یا رسول اللہ لیکن اتنی سی بات ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں حضر اسم کا میں چھوڑتی نہیں مگر تمہارے نام کو یعنی زبان سے صرف تمہاری تمہارا نام نہیں لیتی لیکن تمہاری محبت کیونکہ ایمان کا حصہ ہے وہ تو میرے دل میں ہوتا ہے وہ تو میں نہیں نکالتی دل سے اور نہ نکالنا چاہیے صرف زبان سے نام لینا میں چھوڑ دیتی ہوں باقی آپ کی جو محبت ہے تو یہ ثابت ہوتی ہے میرے دل کے اندر کیونکہ وہ ایمان کا حصہ ہے اگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی ہو مسلمان ہو محبت نہ رکھے تو سمجھ لے کہ اس کی ایمان میں کیا آ فرق آ گیا رہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہمیشہ رہنا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سر اور سر آپ کا نام ترک کرتی ہوں اپنی زبان سے لیکن آپ کی محبت میرے دل میں ہوتی ہے متفق وَا نبی رضی اللہ تعالیٰ وَعلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو رضی اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجول امراطا جب ایک آدمی اپنے بیوی بی کو دعوت دیتا ہے علا فراشی اپنے بستر کی طرف آبت اس نے انکار کر دیا فبات گزاری حالت میں کے غصے میں ہے خاون غصے میں رات گزاری اس نے یا ناراضگی میں لانت حل اس طرح عورت پر فرشتے لانت بیچتی تصبح یہاں تک کہ وہ صبح ہو جاتے اس پر صبح تک فرشتے لانت بیچتی ہے آپ نے اپنے خاون کو ناراض کیوں کیا لیکن یہ اس وقت فباطت فعبت یہ ابد جو ہے انکار کرنا ہے امتنعت یعنی اس نے منع کیا یا انکار کر دیا لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ عذر شرعی نہ ہو اگر عذر شرعی ہو تو پھر وہ روک سکتی ہے منع کر سکتی ہے اس کا حق حت تصمیحہ صبح تک فرشتے لانت بیچتی متفقی روایت لہما اسی طرح ایک اور روایت ہے والذي نفسي بيده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس ذات پر قسم جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے ما من رجل نيه کوئی ادمی ایسا یا یعنی خاون کی طرف اشارہ ہے ایسا خاون جو کہ اپنی بیوی کو بلائے الہ فراش یہ اپنے بستر کی طرف ات اب علی وہ انکار کرے اس پر اور انکار کر دی الا كان الذي في السماء ساختنا علیا مگر ہوتا ہے وہ ذات جو آسمان میں ہے ساخت ناراض علیہا اس عورت پر حتی عنہ جب تک شوہر راضی نہیں ہوتا اس سے جب تک یہ شوہر کو راضی نہیں کرتی اس وقت اللہ اس وقت تک اللہ جل ناراض رہتے سے وعن اسماء حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اناطن قالت یا رسول اللہ ایک عورت نے آ کے سوال کیا مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے کہ اندی ذرا یا ضرورت میری ایک شکن ہے فہل علی کیا میرے اوپر یہ گناہ ہوگا ان من کہ میں ظاہر کروں اپنے خان کے بارے میں کہ اس نے مجھے سیر کر دیا بہت زیادہ دے دیا ہاں جی کس میں سے کھانے پینے میں کی چیزیں ہاں جی اس کو جلانے کے لیے یہ میں کہہ دوں کہ مجھے تو بہت چیزیں دے رہا ہے لیکن تمہیں تو اس تھوڑی چیزیں دے رہی یہ کیا ہے اس پہ گناہ تو نہیں ہوگا مجھے غیر الگی یوکینی اس کو میں یہ ظاہر کروں اس سے ماں سوا اس چیزوں سے جو کہ مجھے دیتا ہے وہ میں نہ شو کروں بلکہ اس سے زیادہ بتاؤں مثلا مہینے کا اس نے خرچہ دے دیا پانچ سو روپے ہزار روپے وہ کہتی ہے کہ آج اس مہینے تو مجھے پانچ ہزار ملے اور خاون نے مجھے پانچ ہزار دے دیے کتنے دیے ہزار دے دیے حالانکہ اس کو بھی ہزار دی ہو اسی طرح اور کچھ کپڑے لے کے آئے آجی جو چیزیں ظاہر نظر آتی ہے تو وہ تو آتی ہے لیکن جو چیزیں چھپانے کی ہے وہ پھر ظاہر کرے زیادہ بتا کر اس کو جلانے کے لیے اس طرح میں کروں تو کیا یہ گناہ تو نہیں ہوگا میرے اوپر اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتش انسان جو کہ ظاہر کچھ کرتا ہے حجکت کچھ ہوتی ہے ایسے, ایسے ظاہر کرنا جس کو نہیں دیا گیا اتنا تو پھر کیا ہے کلا سو ای ایسا ہی ہے جس نے دو کپڑے پہنے ہو جھوٹ کے دو کپڑے جھوٹ کے پہننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک آدمی جھوٹے کپڑے پہن کر پھرتا ہے مطلب یہ کہ وہ کپڑے کپڑے نہیں ہے اس کا سارا گھر سارا قطر نظر آتا ہے اور ننگا ہے تو یہ تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے تو آپ چھپا نہیں سکتے تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نگا کر رہے اور دوسرے کے دل آزاری کر رہے اس طریقے سے یہ تو کیا ہے یہ گویا کہ ایک قسم کا زور ہے جھوٹ ہے اور جھوٹ تو شریعت میں کیا ہے منع ہے اور جھوٹوں پر تو اللہ نے کیا بھیجی ہے لانت تو لہٰذا یہ نہ کیا کرو اپنی سوگن کی دل نہ جلائے اس طرح ٹھیک ہے تاکہ آپ خوش رہے اور اس کو جلاتے اور اس کو اور خفا کر نہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے اپنی بیگمات سے چہرن پورا ایک مہینہ یعنی الگ تلگ رہا بےگما سے ایک مہینہ الگ تلگ رہا یہ اس صورت میں ہوا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھوڑے سے گرے تھے اور اس کی جو ہڈی تھی ٹانگ کی وہ نکل گئی تھی اپنی جگہ سے ہل گئی تھی اور اس میں بیماری کے حالت میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کمرے میں رہنا شروع کر دیا کیونکہ بالا خانے کا کمرہ تھا وہاں رہا ایک مہینہ بیگمات کے پاس نہیں گیا جیسے کہ حسب معمول پہلے جایا کرتے تھے یہ کس بات پہ یہ بات ہوئی تھی کیوں کیا تھا اسی لیے کہ عزواج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استطاعت سے زیادہ خرچہ مانگا تھا کیا میں منتھلی اتنا اتنا دیا کرے یہی ہماری ضروریات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا کمانے کے لیے تو نہیں آیا جتنی میری استطاعت ہے تو میں مل جاتی ہے لیکن زیادہ مانگنا بیگمات کے لیے کیا نہیں ہے جائز نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ان کو سبق سکھانے کے لیے اس کو علا چاہتے ہیں ایک مہینے تک فرماتے ہیں شہر وکانت انفقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاؤں مبارک بھی بھیجا ہو گیا تھا اس کو مو جائے پیا گھوڑے سے گر کر وہ ہڈی ہڈیجا ہوگی اقاف مشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی شروین یعنی ایک غرفے میں ایک کمرے میں یا ایک بالا خانے میں ذرا پھر وہاں سے اترا نیچے یا رسول اللہ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہرن تم نے تو قسم اٹھایا تھا کہ ایک مہینے تک میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا نیچے نہیں آؤں گا اور تم سے علاحدگی اختیار کروں گا ابھی تو مہینہ نہیں ہوا یہ تو انتیس دن ہو گئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشہ یہ شرینا بے شک مہینہ جو ہے وہ انتیس کا بھی ہوتا ہے کبھی انتیس کا کبھی تیس کا اسلامی مہینے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں یا تیس کے یا انتیس کے ہوتے ہیں تو مطلب یہ کہ یہ مہینہ جس نے الا کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتیس کا تھا تو مہینہ پورا ہو گیا یا پورا ہو گیا تو نیچے آ گیا اس نے وہ کیا اپنی شرط پوری کر دی روا البخاری تو یہ علا کیا ہے صورت ہے علا اس لیے خون کرتا ہے تاکہ بیگم تھوڑا سا ٹکانے پہ آ جائے اور سمجھ جائے ورنہ تو پھر کیا ہے پھر آخر کار اس کا کیا ہے طلاق دینا ہے تو یہ اگلی حدیث بھی آتی ہے ہاں جی یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ہاں جی یہ کیا تھا تو ایلہ کی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب بکر صدیق آ گیا اور حضرت عمر آیا تو ان کے سامنے پھر یہ بات رکھی تو انہوں نے پھر اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹ لیا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہی ہو یہ نہیں کرنا چاہیے تمہیں یہ حدیث اس میں آتا ہے بھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا تھا آئے اتری اللہ کی طرف سے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات سے کہہ دے ٹھیک ہے نا جی اگر تم رہنا چاہتی ہو تو رہو نہیں رہنا چاہتی ہو تو چل جاؤ یہاں سے رسول صلی اللہ علیہ رسولسلم طلاق دے دیں گے اور اللہ رب الد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بیگمات کے انتظام کریں گے ٹھیک ہے نا جی پھر یہ بھی کہا کہ جو محسنات ہے تمہارے یعنی نیکوکار ہے حجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے تو ان کے لیے عجبی عظیم ہے آخرت میں اگر کی دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن آخرت میں سب کچھ ہے تو آپ اختیار مند ہے اس میں کہ آپ رہنا چاہتی ہے یا جانا چاہتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو اسی وقت رسول اللہ نہیں نہیں نہیں میں تو کبھی آپ سے نہیں رہنا نہیں رہنا چاہتی میں نے نہیں جانا اور رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ بات میں نے کہہ دی آپ سے لیکن یہ کسی اور عورت سے نہیں کرنی ہر ایک کی اپنی رائے ہے لیکن وہ کہا ازواج و تھی کہاں جانا چاہتی تھی تو سب نے یہ کہا کہ یار رسول اللہ، ہم رہنا چاہتی آپ کے ساتھ جو ملتا ہے اسی پر ہمارا کیا ہے یعنی اس پہ صبر ہے اسی پہ ہم گزارا کر لیتی ہیں لیکن آپ سے سے اجازت طلب کر رہے تھے تو فوجد الناس جلوسن بابی کافی صحابہ کو دیکھا ابکر صدیق نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے اور اس کے ملاقات کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی کسی اور یہ انتظار میں ہے کہ رسول السلم اور اندر گر میں رسول اللہ پریشانی میں ہیں ان صحابہ میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں دی گئی تھی اور اجازت نہیں ملتی تھی وہ سارے کے سارے باہر انتظار میں ہیں بکر صدیق آ گیا ابکر صدیق نے اجازت طلب کی کیا اوبکر آیا اندر آ سکتا ہے بکرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا بکر صدیق کو کہ ان کو بلائے اندر لے خدا خلابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندر چلے جاتے ہیں سما عمر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آیا استاذ اس نے بھی اجازت طلب کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت دی گئی یہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے ان کی بیٹیاں اس کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ بیٹھا ہوا ہے اس کو گھر میں پایا بیٹھا ہوا ہوس او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اس کی بیگمات بیٹھی ہوئی متحرات بیٹی ہیں ہاں جی واہ رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ حزین بیٹا ہے غم میں سا کے خاموش ہے کچھ بول نہیں رہا حالت ایسی ہے کہ سہرے پریشان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہے کچھ بول نہیں رہا حضرت عمر نے جب دیکھا تو یہ تو ماجرا کچھ اور ہے اس کو تکلیف ہوئی حضرت عمر کو کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے قال فقال القول راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہاق الش ضرور ضرور میں کچھ ایسی بات کہوں گا ایسی بات میں نے کرنی ہے حق النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کے ذریعے سے میں رسول اللہ علیہ وسلم کو ہنساؤں گا میں نے تو ہنسانا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ تو غم میں بیٹھا ہوا ابھی اس وقت تو ضرورت ہے ایسی بات کرنے کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ہنسے تھوڑی سی اس کی جو سوچ ہے وہ بدل جائے اور غم جو ہے وہ ہلکی ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو رأیت بنت لا بن تارج اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم بنت کے خارجہ کو دیکھ لے کہ وہ مجھ سے نفقت طلب کرے میری سطح سے زیادہ حکم تو نہیں تو میں اٹھ کھڑا ہو جاؤں گا جگ تو میں مار دوں گا اس کا کیا گردن کیا مطلب مطلب یہ کہ اس کو میں سیدھی کر دوں گا مجھ سے تو زیادہ خرچہ تو مانگے ہو مطلب یہ کہ میں تو معاف نہیں کروں گا اشارہ کر دیا کہ یہ جو بیگمات نے تمہیں تنگ کیا تم تو بڑے شریف اور رحیم انسان ہے تو تم کچھ کہتے نہیں ہے اسی وجہ سے یہ تمہارے سر پہ چڑھ گئی اگر میری بیگم میرے ساتھ ایسا کرے تو میں گردن نہ موڑ دوں اللہ اللہ یعنی کا رسول یعنی غم ہلکا کر دیا کہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مطلب یہ ہے کہ اپنا جلال دکھایا حضرت عمر نے ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ ساری دیکھیں میری ارد گرد بیٹھی ہوئی ہے یہی تو مطالبہ ان کا بھی ہے کہ مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے مجھے پریشان کیا ہوا میں کیا کہوں ان سے کم آتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے یس النی الفقا یہ مجھ سے ساری کی ساری یس النی یس النا جامع مول ساحد کے سکھا ہے یس الجھ سے مانگتی ہے سوال کرتی ہے اللہ فقا خرچے کا خرچہ جو یہ مانگتی ہے میں اتنا کہاں سے کروں تو یہ دیکھا نا آپ کے سامنے ہیں یہ ساری بیٹی ہوئی فقام ابو بکر, عائشة رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق اٹھا حضرت عائشة رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جو اس کی بیٹی تھی جا کہا جی؟ اس نے توڑا سے دبا دیا اپنی بیٹی کا ایک گردن پکڑ دی وہاں سے کہ آپ نے وہ طالبہ کیا تم نے رسوس کو کیا قاب ع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کڑے ہوگئے حضر حضرت حفظہ کو پکڑ لیا اس کا گردن تھوڑا سا پکڑ کے کہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا دونوں کہنے لگے حضرت عمر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں بھی مانگتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچہ ماں وہ خرچہ جو اس کے پاس نہیں ہے اس کے استعد سے زیادہ تم خرچہ مانگ رہی ہو تم تنگ کر رہی ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نے اپنے اپنی اپنی بیٹیوں کو دمکایا تھوڑا سا اور ان کو یہ کہہ دیا فقل یہ کہنے لگے وہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ اللہ کی قسم آئندہ ہمیشہ کے لیے ہم رسول سلوم کچھ نہیں مانگیں گے جو چیز اس کے پاس نہیں ہوگی ہم آئندہ مانگیں گے نہیں انہوں نے تو یہ کیا کہ توبہ توبہ کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اگر ناراض ہوتے ہیں ہماری وجہ سے تو اس کی ناراضی ناراضگی جو ہے نا یہ ایمان کو خطرہ ہے یہ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے جو چیز رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوں گے نہیں ہوگا تو اس کو ہم کبھی نہیں مانگیں مانگے پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ان متحرات کو ایک سیٹ پہ کر دیا اور نبی کریم وسلم نے ان سے علا فرمایا ایک مہینہ پورا شرینا یا انتیس دن انتیس دن یا پورا مہینہ وہ بھی ایک مہینہ ہوتا ہے سمضرت حادی آیا پھر فرماتے ہیں کہ یہ آیت اتری اللہ جل نے یہ آیت اتاری ان کے فیصلے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی قل لے ازواج تحریم کے غالباً کیا ہے؟ آیتیں ہیں کیا دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بیگمات سے کہہ دے یہ آیت مسالف رحم اللہ فرماتے ہیں حتی بلغا للمحسنات من کن نازر نظیما یہاں تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آیتیں اتری ہے یعنی محسنات جو تم سے نیکوکار عورتیں ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چلتی ہے ان کے لیے عظیم ہے یہ آیت کا مطلب یہی ہے کہ ان سے کہہ دیں اگر رہنا چاہتی ہے تو رہیں اگر جانا چاہتی تو چلی جائے جو ہے تو یہی ہے اسی پہ گزارا کرنا ہے تو رہے ورنہ چلی جائے اعلی فی عائشہ تک فرماتے ہیں کہ نبی کریم وسلم نے عائشہ سے شروع کیا اس سے پہلے پوچھا فقال یا عائشہ جبھی علی فرمایا عائشہ اند و انار کی امر میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک مشورہ یا ایک پیشکش کرو ایک چیز پیش کرو ہاں جی لیکن اس میں سوچ لے جلدی سے کام نہ لینا وہ اللہ تعالی جلیفی میں یہ پسند کروں گا کہ آپ اس میں جلدی نہیں کرو گی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ ابھی تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ رہنا ہے یا جانا ہے لیکن جو فیصلہ بھی تم کرو گی اس میں جلدی نہیں کرنی جذباتی نہیں ہونا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا تس تشیری ابوئی یہ بھی تمہیں اجازت ہے کہ تم فیصلہ خود مت کرو مشورہ کرو اپنے کس سے والدین سے یہاں تک کہ تم مشورہ کرو گے اپنے والدین کے ساتھ والدین سے مشورہ کر کے فیصلہ کرو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہنا چاہتی ہے یا جانا چاہتی ہے اللہ اکبر یہ پہلا حکم حضرت عائشہ کو یہ ہوا یا رسول اللہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا پیشکش ہے وہ کیا عرض کر رہے ہیں آپ وہ کیا بات بتانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ نے یہ آیتاری تمہیں اختیار دیا ہے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے یا ایوہا نبی قل لی کا یہ پوری آیت اس نے سنائی رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اکبر جب یہ آیت سنائی اور آیت سن لی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا شان تھا حضرت عائشہ کبھی قالت کہنے لگی افیق یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق میں کیا اپنے والدین سے مشورہ کروں گی کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہنا ہے یا چلنے رہ جانا ہے یہ کون سی بات ہوئی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ تو میرا ایمان ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس بات کو میں سوچوں بھی تک مشرت دور کی بات کہ میں نے رہنا ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے ساتھ یا چلا جانا ہے اور اس بات کے بارے میں میں والدین سے مشورہ کروں گی ہاں جی تمہارے بارے میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا مطلب یہ کہ میرا اٹل فیصلہ یہی ہے بغیر کسی کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے میں نے تو رہنا ہے آپ کے ساتھ میں نے نہیں جانا آپ خرچہ جو میں مانگتی تھی یا مانگ رہی تھی وہ دے یا نہ دے میں نے تو جانا نہیں ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے تو آئندہ ہم نہیں مانگے بل اختار اللہ و حضرت عائشہ رضی رسول تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ جب میں, جب میں جب تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیتی ہوں یعنی اسی کو میں مختار کرتی ہوں اسی کو میں چنتی ہوں جانا میں پسند نہیں کروں گی میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں کبھی نہیں جانا چاہتی اور اسی طرح وہ دار الخیر میرے سامنے تو آخرت کا گھر ہے دنیا تو ویسے ہی فانی ہے تو آخرت کے گھر کو میں پسند کرتی ہوں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں میں کبھی بھی نہیں جانا چاہتی اور میں تم سے یہ سوال کرتی ہوں اللہ تخبیر و امراط منسائی من کا کیا آپ نہیں بتائیں گے کسی عورت کو اپنی بیگمات میں سے بل وہ بات کل تو میں نے تم سے کہہ دی یہ جو بات میں نے تم سے کہہ دی یا رسول اللہ یہ امانت ہے آپ کے پاس یہ بات کسی اور عورتوں میں سے کسی عورت کو نہ بتانا پھر دیکھتے ہیں کہ ہر عورت کی اپنی اپنی رائے ہے کیا رائے آتی ہے میری رائے تو یہ ہے یہ بتانا نہیں تاکہ میری بات کو فالو کر کے تم تمہیں یہ نہ کہ ان کے دل سے جو بات نکلے پھر او وہ جانے کا فیصلہ میری دل کی تو بات یہ ہے جو میں نے کہہ دی لیکن یہ میری بات کسی اور بیگمات سے ذکر نہ کرنا قلت تو لا اللہ تسلی عمرات اور یہ بھی میں نے کہہ دیا رسول اللہ یہ بھی ان کو سمجھائے کہ کوئی عورت تمہاری بیگمات میں سے مجھ سے یہ سوال نہ کرے کہ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے اے عائشہ آپ نے کیا کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو تم نے کیا رائے دی تو عورتوں سے باقی بیگمات سے بھی میری یہ درخواست ہوگی کہ وہ مجھ سے نہ پوچھے کہ میں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو کیا جواب دیا کیا آواز نہیں آ رہی تھی جی؟, جی آواز اوکے okay؟ ہے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہ آپ نے بتانی ہے میری بات بیگمات سے اور نہ کسی بیگم کو سوال کرنے کا حق ہے کوئی مجھ سے یہ سوال نہ کرے کہ عائشہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کیا جواب دیا وہ مجھ سے نہ پوچھے وہ اپنے اپنے رائے کے مطابق کیا کرے اس سوال کا جواب دے دیں امراۃ الا اخبرتها یا اخبرتها ہاں یہ بات ہے قال رسول صلی وسلم لا خالیہسمایا کوئی عورت مجھ سے نہیں پوچھتی آپ کے بارے میں کہ حضرت عائشہ نے کیا کہا کہ ان میں سے اللہ اخبار تو ضرور بتاؤں گا کیونکہ آپ کی بات بڑی کیا ہے وزنی ہے وزنی اور بڑی ایمان والی بات ہے یہ بات میں چھپانے والی نہیں ہے یہ تو میں ضرور بتاؤں گا ان سے کہ حضرت عائشہ کی یہ رائے ہے ابھی اپنی اپنی رائے تم دے دو کہ تمہاری کیا رائے کیوں ان معتن کیونکہ اللہ جان نے مجھے معنت نہیں بنایا یعنی معنت کا مطلب کیا ہے یعنی جو کسی کو میں تکلیف پہنچا دوں یا لانت بھیجوں سختی کرنے والا ٹھیک ہے نا جی میں تو صاف صاف بتاؤں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ رائے ہے اور اسے یہ بتایا میں معنت تو اللہ نے مجھے نہیں بنا والا نہ اللہ نے مجھے متعنت بنایا یعنی جو کسی کو مشقت میں ڈال دو ولیکن لیکن اللہ نے مجھے مُعَلِّم بنا دیا معلمسر جو آسانی پیدا کرنے والا ہوتا ہے میں تو آسانی پیدا کروں گا جب تمہاری رائے ان کو بتاؤں گا تو ان کے لیے کیا ہوگی رائے دینے میں آسانی ہو جائے گی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائش سے فرمایا کہ آپ کی بات میں چھپا نہیں سکتا بہرحال اگر انہوں نے پوچھ لیا تو میں بتا دوں گا ضرور بتا دوں گا جہاں تک کافی ان اس کے بعد ہم پڑھ دیں گے صبح وسلام على سلیم والحمد للہ رب العالمین